یہ اس لیے کہ کافر باطل کے پیرو ہوئے اور امان والوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے اللہ لوگوں سے ان کے احوال انہی بان فرماتا ہے